اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کراتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں ہے کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا بولی کیا سزا ہے اس کی جسنی تیری گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قد کیا جائے ادکھ کی مار